شہید اسلام خالق و کلی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق وقال علمالی یہ حال نمبر کتنی ہے جی کتنی ہے آپ دو نہ زور سے پتہ چلے کہ آپ جاگ رہے ہیں حال نمبر آٹھ حسن تدبیر خداوندی اللہ نے تدبیر کر دی کہ یوسف چھوٹ جائے تو اس نے تدبیر خداون دی اچھا یہ ملک ہے نا بادشاہ اس کا نام لکھو جی ریان بن ولید املی کی اس کا نام ہے ریان بن ولید املی کی امالکہ میں سے تھا یہ اس فرعون کا دادا تھا جو موسا علیہ السلام کے دور میں بھی فرعون تھا نہیں من صا علیہ وسلم بعد میں آئے نا اس کے رون کا دادا تھا ریان بن ولید املی کی ماتا فی حیات یوسف ایمان ماتا فی حیات یوسف بادمان ایمان لایا تھا یہ اور یوسف علیہ السلام کی زندگی میں پھر مر بھی گیا تھا ایمان بھی لایا تھا یوسف پہ بادشاہ نے جی خواب دیکھا کے ایک دریا سے سات گائیں نکلی ہیں موٹی تازی اور کرنا بھائی ایک دریا سے کتنی گائیں نکلی ہیں سات بڑی موٹی تازی گائیں اور اس کے پیچھے سات گائیں نکلی ہیں دبلی کمزور تو جو کمزور گائیں تھی وہ موٹی کو کھا گئی کمزور گائیں جو بعد میں نکلی وہ موٹی کو کھانا شروع کر دیکھا کہ سات ہیں خوشے خوشے جان دو آپ بالے ان کو کہتے ہیں سا سٹے آدو ہاں ایسے غلے کے خوشے ہیں سات وہ سبز ہیں اور ان کے اوپر سات خوشے چڑھ گئے خشک وہ اوپر جو چڑھ گئے ان کو بھی خشک کر دیا جو صافز تھے ان کو کیا کر دیا خوش کر دیا صبح کو اٹھا اپنے درباریوں کو بلایا ابھی تعبیر دو اس کی کہنے لگے نہیں جی اذغا سو حالان بادشاہ سلام جب پریشان خواب ہیں لے کے تعبیر ہیں بھی نہیں اور اس کے علاوہ ہم امور سلطنت کے ماہر ہیں ہم خواب کی تعبیر کے ماہر ہی نہیں ہیں یہ باتیں ہو رہی تھیں اور وہ ساک کھڑا ہوا تھا Oh, شراب پہ پانی ہو oh, oh, oh. ہو جیل کے اندر رہتا ہے ایک تو اس نے کہا تھا کہ اپنی سرکار کے سامنے میرا ذکر کرنا اور دوسرا یہ کہ خواب کی تعبیر کا بڑا ماہر ہے وہ مجھے اگر بھیج دو تو میں خواب کی تعبیروں سے پوچھ کے آتا ہوں بادشاہ نے کیا اندھا کیا مانگے دو آنکھیں چلے جاؤ جی خواب کی تعبیر کے لیے پھر وہ حضرت یوسف کے پاس آئے اور آپ نے ان کو خواب کی تعبیر بتائی جو رہائی کا سبب بن گئی بات ہی سمجھ وہ ناراض لوگ سمجھ رہے ہو آ ناراض ہو نہ نا ہاتھ کڑے کیے ہوئے ناراض ہوں اچھا جی ناراض رہ جاؤ اچھا جی وکال الملک حسنت خدا بندی اور کہا بادشاہیں بے شک میں دیکھتا ہوں سات گائیں موٹی سیمان جمع سمینت ان کی کھا رہی ہیں ان کو ساتھ دبلی اور دیکھ رہا ہوں ساتھ خوش سبز اور دوسرے کہیں جی خوش کہیں چڑھ گئے ان کو خوش کر دیا یا یوہل مالاؤ کہ مطالبہ تعبیر کر رہا ہے ارکان سلطنت سے اے درباریو تعبیر دو مجھ کو میرے خواب کے بارے میں اگر ہو تم خواب کی تعبیر دیتے انہوں نے جی معذرت کر لی معذرت ارکان انہوں نے کہا یہ پرا خواب ہیں اور نہیں ہم ساتھ تعبیر ایسے خوابوں کے جاننے والے وکال اللہ کی نجام اور کہا اس شخص نے جس نے نجات پائی تھی ان دو میں سے او اور ساکی اور خباز میں سے ساکی ودا کرا اور یاد کیا بعد ایک مدت کے یا امت کا من کیا لکھنا ہے ہاں مدت کے بعد یاد کیا یوسف ہو کہ میں خبر دیتا ہوں تم کو ساتھ تعبیر اس کے پاس بھیجو مجھ کو یوسف صدی اب درمیان میں عبارت مقدر ہے جس کو ہم ان دماغ کہتے ہیں ڈبلو یہ باتیں تو بادشاہ کے سامنے ہو رہی ہیں کہ بھیجو مجھ کو اس کے بعد کون سی عبارت مقدر ہے پار سالو ہو کیا انہوں نے بھیج دیا اس کو پاتا سج جیل کے اندر آیا اور یوسف کے ساتھ بات کی یوسف ایوہ صدی عرف ندا مقدر ہے اے یوسف اے سچا تعبیر جو ہم کو بھی ساتھ گئیں موٹی کے کھا رہیوں اس کو ساتھ دبلے اور ساتھ خوش ہیں سب دوسرے خوش تاکہ میں اللہ تلب تاکہ میں لوٹ جاؤں لوگوں کی طرف تاکہ وہ بھی جانے اس خواب کی تعبیر کو جانے تیری فضیلت کی جانے دو چیزوں کو جانے تعبیرہ و فضل کا اب حضرت نے کیا کیا غور کرنا تین چیزیں بتائیں تدبیر بھی بتائی تعبیر بھی بتائی تبشیر بھی بتائی کیا بتایا جی تعبیر بھی بتائی اور کیا تدبیر بھی ساتھ بتائی اور تبشیر بھی تین چیزیں پرمیا دیکھو جی یہ سات سال تمہارے پاس خوشحالی کے آئیں گے یہ جو سات موٹی گائیں ہیں یا سات بالے ہیں سب اس سے مراد کیا ہیں سات سال خوشحالی کے بالکل انا اناج ہوگا غلے ہوں گے خوشحالی ہوگی می برسیں گے سات سال ہوں گے خوشحالی کے اس کے بعد سات سال کس کے ہوں گے صحت کے لیکن تم نے یوں کرنا ہے جب سات سال ہو خوشحالی کے اور جو ہی غلہ آئے اس غلے کو آپ نے محفوظ رکھنا ہے جتنا ضرورت پڑے نا کھانے کی اتنا غلہ لے لینا باقی غلہ کیا کرنا محفوظ کرنا اور محفوظ بھی خوشوں کے اندر کرنا کیوں ان کہ ایسے دانے ہوں نا صاف دانے ان کو گن لگ جاتا ہے ثابت خوشے ہوں وہ سٹے سمایت سندھیا جہاں سٹے بالکل یعنی خوش ہوں سمایت ہوں وہ چاہے دس سال رکھ رہے نا خوشوں کے ساتھ وہ گھون نہیں لگتا سمجھے تو خوشوں سمایت تم نے غلے کو محفوظ رکھنا ہے ب قدرے ضرورت استعمال کرنا ہے بیچنا چھچنا نہیں ہے اس کے بعد جب سات سال آئیں گے نا کہ وہ غلہ رکھا ہوا تمہیں کیا دے گا کام دے گا سمجھے تو آپ نے کیا بتا دی تعبیر بتا دی ساتھ ساتھ کیا تدبیر بھی بتا دی تبشیر شیر آگے گی دیکھو جی بیان تعبیر ما تدبیر تذر اونا بیا ن فرمایا کھیتی باڑی کرو گے سات سال متواتر دا بن کمن متواتر بھی ہے اور بتری کی عادت بھی ہے بتری کی عادت سات سال متواتر یا بہتری کی عادت پر جو فصل کاٹو تم چھوڑ دو اس کے خوشوں کے اندر سنبل کا منہ مگر تھوڑا سا اس کے کہ کھاتے رہو تم پھر آئیں گے بعد اس کے ساتھ سال کہا کے کے شدار من کے وہ کھا جائیں گے اس ذخیرہ کو جو مقدم کیا تھا تم نے واسطے ان کے مگر تھوڑا بچے گا اس کے کہ محفوظ کرو گے تم بیج کے لیے توحصے ان کے ساتھ کا لکھنا ہے محفوظ کرو گے کس کے لیے بیج جتنا بچے گا بھی آپ سارا کھا جائیں گے یہ کیا تھا میرے عزیز تعبیر ما تجبیر آگے تبشیر ہے سما یاتی ممباد یہ تبشیر ہے لیکن اس تبشیر کا تعلق خواب کے ساتھ نہیں ہے تبشیر بالوحی خواب کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے آپ نے وہی کے ذریعے خوشخبری دے دی تبشیر بالوحی پھر آئے گا بعد ان کے ایک اور سال کہ اس کے اندر می برسائے جائیں گے لو بارشیں ہوں گی یا یاسر اور اس کے اندر انگوروں کو نچوڑے گے یا سرون انگور نہ چوڑیں گے شرابیں بنائیں گے डیبیو डیبیو डیبیو डیبیو डیبیو آم میرے محترم یہ یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر دی وکال الملک آگے بھی اندماج ہے عبارت مقدر ہے کہ یہ خواب کی تعبیر لے کے جیل سے باہر آیا نا ساکی آ کے بادشاہ کو تعبیر سنی بادشاہ, سنی بادشاہ تو خوش ہو گیا یہ ساری عبارت مقدر ہے بادشاہ جو جو, جو جو لے آؤ اس کو یہ تو بڑا ماہر آدمی ہے تعبیر کے ساتھ تدبیر بھی بتا دیے اس نے اس کو میرے پاس لے آؤ میں اس کو عہدہ دیتا ہوں کو وزارت کا یہ کہ کتنا حال ہے جی نام کو لکھو نام حال کہا بادشاہ نے لے آ اس کو میرے پاس جب آ گیا اس کے پاس کاشید یوسف علیہ السلام کے پاس لر جیلا ربک استحکامات یوسف یوسف علیہ السلام نے کہا میں نہیں جادا میں نہیں جادا بادشاہ کے پاس جاؤ اور بادشاہ کو کہو کہ عورتوں کو بلائے کس کو بلائے اور oh, جن عورتوں نے ہاتھ کاٹے تھے تو ان کے سامنے زلی نے اقرار کیا تھا ہے نہیں کہ غلطی میری ہے ان کو بلاؤ ان سے تحقیق کرے بادشاہ جب تک میری برات پاک دامنی مکمل واضح نہ ہو جائے میں جیل سے باہر نہیں نکلوں گا استقام یا نہیں ہے کیوں اس لیے کہ اگر ابھی میں چلا جاؤں اور عہدہ لے لوں عہدہ ہی بڑھا دے گا بادشاہ مجھ کو وزارت کا تو لوگوں نے پہلے بدنامی لگی میرے اوپر یا نہیں شہر میں پھر آیا تو لوگ کیا کہیں گے وہ دیکھو اے, اے کل کو یہ عورتوں کو چھیڑتا تھا اب کیا بن گیا ہے وزیر بن گیا ہے اور عورتوں کو چھیڑنے والا نیک بن گیا ہے وزیر بن گیا ہے لوگ تانے لگائیں گے یا نہیں اس صرف مکمل پاک دامنی آ جائے تب پورا کام ہوگا اس موقع پہ میرے حضرت فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وا یو تیری استقامت اگر میں ہوتا نا اور بادشاہ مجھے بلاتا میں چڑھا جاتا جلدی خود حضرت فرماتے ہیں لیکن توازون فرمایا حضرت نے توازون فرمایا ایک اپنے بھائی کی استقامت بیان کرنے کے لیے سمجھے کہ استقامت ہے یوسف میں دیکھو جی کہا لرج استقامت لکھی ہے کہا یوسف نے لور جا طرف سرکار سرکار اپنی کے آگے ذرا غور کرنا فرس آل ہو سوال کر اس سے کہ کیا حال تھا عورتوں کا یہ معنی ٹھیک ہے وہ غلط ہے معنی بادشاہ سے پوچھ کے کیا حال تھا عورتوں کا بادشاہ کو حال پتا تھا کیا بادشاہ کو اس حال کا پتا تھا آ کے پوچھ کیا حال تھا عورتوں کا لہذا یہاں بھی بارات مقدر کرو ذرا غور کرو فسٹ سال ہو اینس آلہ ماں بالسواں فرسٹ سال ہو کے بعد یہ مقدر کرو یا سال ما ماں بالونسو آپ مانا یوں کرو فسٹ درخواست کر بادشاہ سے یہ کہ تحقیق کرے کیا حال تھا ان عورتوں کا آپ مانا ٹھیک ہے درخواست کر بادشاہ سے یہ کہ تحقیق کرے کیا حال تھا ان عورتوں کا جنہوں نے کارڈ ڈالے اپنے ہاتھ زریخ کا نام لیا دیکھو نا نہیں لیا کیونکہ مال کا تھی زری خاں نے جو بے وفائی کی کی لیکن حضرت پھر بھی اس کے دل کو نہیں دکھار ہے اس کا نام نہیں لیا بے شک رب میرا تو ساتھ مکرو فریب ان کے جاننے والا ہے کالا ماں خطب کن نہ حال بادشاہ نے کا کیا حال تھا تمہارا جب کہ ورغلایا تھا تم نے یوسف کو اس کی ذات سے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ عورتیں جب آئیں نا تو وہ بھی ہر عورت ورغلا رہی تھی ہر عورت وہ آئی تھی تو کس کو تانا دینے کے لیے غلیخہ کو لیکن یوسف کا حسن نے جمال دیکھا نا تو ہر عورت آنکھ مارتی تھی کہ میرے ساتھ عشق لگا ہے <laughs> ایسی بدبائش عورتی تھی دیکھو راوت تو جب جبکہ ورگ لائے تھا یعنی یوسف کو اس کی ذات نہ برات یوسف وہ کہنا لگی حاشا علی اللہ سبحان اللہ نہ جانا ہم نے اس کے پر کسی برائی کو www.shahid-e-islam.com زلی خان کو بھی بادشاہ نے بلا لیا ان عورتوں کے کہنے پہ ان عورتوں نے کہا زلی کو بھی بلاو سمجھے تو وہ بھی آگئی تو کہا عورت عزیز نے حساس الحق اب واضح ہو گیا حق اب نہیں چونک سکتا انا راوت تو ہو میں نے ہی اس کو بہلایا پھسلایا تھا اس کی ذات سے اور وہ تو ہے سچوں میں سے کون حضرت یوسف علیہ السلام سچوں میں سے ہے ہوا ہے مدعی کا فیصلہ اچھا میرے حق میں زلی خانے نے کیا خود دا پاک دامن ماہ کناہ کا زلی خانے نے کیا خود پاک دامن ماہ کا اب کالیا کالیا سے لے کے انا ربی غفور اور تک بعض حضرات اس کو یوسف علیہ السلام کا مقولہ قرار دیتے ہیں لیکن میں اس کو ذلی خاں کا مقولہ قرار دیتا ہوں سمجھے دیتا تھا کیونکہ پہلے بھی بات کس کی چلی آ رہی ہے اور زرعی خان کے بات نہیں چلی آ رہی تو آگے بھی زلی خان کے بات ہونی چاہیے زلی خان نے کہا کہ دیکھو میں نے اقرار کر لیا اور اتنا اقرار کیا جتنی بات تھی یہ کیوں اقرار کیا ایک تو یوسف بھی جان لے ایک یوسف بھی جان لے کہ غیبانہ طور پہ میں اس کی تہمت نہیں لگا رہی بلکہ اس کی کا بیان کر رہی پاک دوں اور میرا خامد عزیز مصر بھی جان لے کہ میں نے صرف یوسف کو بہلایا پھسلایا تھا زنا اور بدکاری ہمارے اندر نہیں ہوئی تھی یہ باتیں سمجھنا بعض بات لوگ ذلیخہ کو گالی دینا شروع کر دیتے ہیں گالی نہ دیا کرو اس سے بدکاری نہیں ہوئی تھی نہ یوسف سے نہ اس سے نہ اس کہیں سے بدکاری نہیں تھی تو گالی دینے کی کیا ضرورت ہے جب کہ بعض روایات کے اندر یہ بھی ہے کہ نکاح بھی ہو گیا تھا ہم تو خیر خاموش ہیں بھائی نکاح ہوا یا نہ ہوا اس بارے میں قرآن بھی خاموش ہے میں بھی کہوں خاموش ہوں کوئی ضرورت نہیں یوسلہ نکاح ہوا یا نہ ہوا لیکن بہت سی تفسیروں میں آپ دیکھو معرف القرآن میں خود دیکھو بیان القرآن میں دیکھو اور تفسیروں میں دیکھو لکھا ہوا ہے کہ یوسف علیہ السلام فضلی خان سے کیا ہو گیا نکاح ہو گیا اور اولاد بھی ہوئی تھی جب نکاح ہو گیا تو نبی کی بی بیوی بی بی کو گالیاں دینی جائز ہیں آ بالو گالیاں دے ٹھیک نہیں ہے میرا اپنا توقف ہے میں خاموش اس بارے کے اندر زالے کا زلی خاں کہہ رہی ہے کہ یہ میں نے اقرار کیوں کیا تاکہ جان لے کون یو بھی جان لے کہ میں نے نہیں خیانت کی اس کی رائے پاک دامنی بیان کیا ہے اور دوسرا کون جان لے عزیز مصر بھی جان لے کہ میں نے قیا نتنی کی زنا وغیرہ اور بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا دا و کو اور آگے ہے وہ ما و نفسی وہ تو خیر آسان ہے غفور و رحیم تک یہ کس کا مقولہ میں بنا رہا ہوں ذلیقہ کا ویسے میں اپنے نفس کی نہیں پیش کرتی نفس عمارا ہے اور اگر یوسف علیہ السلام کا مقولہ بناؤ تو پھر یہ ہوگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ اہتمام کیا یا نہیں کہ بادشاہ فیصلہ کرے یا نہیں کیا کہ بادشاہ تحقیق کرے فیصلہ کرے تو یوسف فرما رہے ہیں یہ اہتمام جو میں نے کیا ہے بادشاہ تحقیق کرے اس لیے کہ عزیز مصر کو پتہ چل جائے کہ میں خائن نہیں ہوں آگے ہاں یہ اہتمام اس لیے کیا تھا کہ جان لے عزیز مصر کہ میں نے اس کی قیا نہیں کی ہے بانا طور پہ اور اللہ تعالیٰ نہیں چلنے دیتا دو خیا کا ویسے نہیں بری کرتا میں نفس اپنے کو بھی بے شک نفس امارہ بسو ہے بھائی نبیوں کا نفس امارہ بھی ہے نہیں ہے نا تو اس کا معنی یہاں یوں کرو گے کہ ذات کیا بات نفس امارہ بسو ہے لیکن اللہ مارا مربی جس پہ میرا رب رحم کرے اس کا نفس سنبھارا رہ جاتا ہے کیا مطمئن بن جاتا ہے تو نبیوں کا مطمئن ہے تو میں جو مقولہ بنار ہوں نا ذلیقہ کا اس لحاظ سے تعویل کی ضرورت ہی نہیں کیونکہ عام لوگوں کا نفس کیا ہوتا ہے مارا ذلیقہ کہہ دیے میرا نفسمارا بھی ہوا ہے مگر جس پہ رحم کرے رب میرا یوسف پہ رحم کر دیا اننا ربی غفور و رحیم وقال لان سازی یوسف اعلان لان سر فرازی یوسف اب بادشاہ نے کہا لے آ اس کو میرے پاس اس کو حضرت یوسف کو لے آؤ برات تو ہو گئی نا لے آؤ میں <تصفح> اس کو اپنے لیے خالص کرتا ہوں چنانچہ آپ کس کو غلام تھے عزیز مصر کے غلام تھے نا تو بادشاہ نے اس کو پیسے دے دیے وزیر کو کہ یہ پیسے ہیں تیرے جتنی لے یا مفت دیا ہوگا تو مفت دے دیا گا اب تیرا غلام نہیں رہا آزاد ہے میں اس کو کیا بناتا ہوں وزیر بناتا ہوں لیکن بادشاہ تھا سمجھدار وہ کہنے لگا اجنبی آدمی ہے اس کو وزیر میں جلدی نہ بناؤں شاخ سعد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک سال وہ تجربہ کرتا رہا کیا تجربہ کر کر کے سال کے بعد ان کو کیا بنا دیا سر وزیر خزانہ نہیں وہ تو فرماتے تھے مجھے وزیر خزانہ بناؤ گندم کی تقسیم کروں گا سمجھے جی انہوں نے کہا بادشاہ نے وزیر اعظم تو بن جا سمجھے جی تو حضرت وزیر اعظم بنے جب ان کے کارنامے دیکھے بادشاہ نے بادشاہ نے کہا بس میں ایمان بھی لاتا ہوں تیرے اوپر ابھی کہا ہے نا اور میں دس بستار ہوتا ہوں اللہ اعلیٰ کرتا ہوں سارا کوئی تیرے اختیار میں ہے اب صرف وزیر اعظم نہ تھے سارے اختیار آ شاہی ان کے پاس آ گئے دیکھو جی کہاں پہنچ گئے جی کال الملک کہا بادشاہ نے لے آ اس کو میرے پاس خالص کرتا ہوں اس کو ذات اپنی کے عزیز کے نہیں پر جب بات کی اس کے ساتھ کس کے ساتھ یوسف علیہ السلام ساتھ باتیں کی یوسف علیہ السلام تو ہر زبان جانتے تھے تمام زبانوں میں باتیں کی پھر یہ بات بھی سامنے آئی کہ یہ جو آ رہا ہے, کہتا رہا ہے کیسے مسئلہ ہوگا حضرت نے فرمایا میں اس پہ کنٹرول کروں گا یہ خدمت میرے سبز ہونی چاہیے تو اپنے آپ کو خدمت خل کے لیے آپ پیش کر سکتا ہے نہیں پیش کر سکتا پیش کر سکتا ہے جہاں شریعت کے خلاف کوئی کام نہ ہو وہاں شریعت کے خلاف کیا کام کرنا تھا اناج تقسیم کرنے تھے غریبوں کی خدمت کرنی جب پھر بادشاہ نے سارے اختیارات آپ کو دے دیے تو آپ نے قانونی کس کا چلا دیا حت الرخ شریعت کا قانون چلا دیا تھوڑے قانون رکھے ہوں گے ان کے دیکھو جی فلم جب باتیں کی فراہ بے شک تو آج کے دن ہمارے نزدیک موزا محتبار ہے کالا حضرت نے آپ کو خدمت خل کے لیے سپرد کر لیا تفویض نافصل خدمت خل فرمایا مقرر کرو مجھ کو پر خزانے زمین کے اس لیے کہ میں حفاظت کرنے والا ہوں اور ماہر بھی ہوں جاننے والا وہ قزال کا اور اسی طرح با اختیار بنا دیا ہم نے یوسف کو زمین مصر کے اندر یا تو دورے کرتا تھا یا تو منہ دورے کرتا تھا اسے جہاں چاہتا نصیب و برحمت سنت اللہ پہنچاتے ہیں ہم اپنی راہ مجس کو چاہتے ہیں اور نہیں ضائع کرتے ہم صواب میں پکاروں گا اور البتہ صواب آخر کا بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو مومن ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام وزیر اعظم بن گئے دورے کرتے تھے تو ایک دورہ کہاں کا کر لیتے او کنان کا اپنے ابے کو تو ملتے نا اب تو نہ قیدی ہیں نہ غلام ہیں اپنے ابو کو ملتے تو میرے محترام اصل وجہ یہ تھی کہ یوسف علیہ السلام نبی بن گئے صاحب وحی. تو اللہ تعالی نے فرما دیا یوسف ابھی تیرے باپ کا امتحان ہے ابھی نہیں جانا ابھی نہیں جانا تیرے باپ کا اب بھی امتحان ہے کچھ دنوں کے بعد مثال آئے گا تو یہ سارا کام کس کے حکم سے ہو رہا تھا اللہ کے حکم سے اللہ کا حکم نہیں تھا کہ وہاں دورہ کرو ابھی عشق رگڑے ہو رہے اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کا بڑے امتحان لیتے ہیں وجا یوسف پہلی ملاقات لکھو جی دسواں حال اور برادران یوسف کی پہلی ملاقات یہ حال دسواں ہے نا جی دسواں حال اور برادران یوسف کی پہلی ملاقات اب جی یوسف وزیر اعظم بن گئے وہ کہ آیا جی کے اندر انہوں نے کیا جمع کیے ہوشوں کے اندر دانے جمع کیے اور کہت سے پہلے تو خوشحال ہی نا انہوں نے غلہ جمع کیا اس کے بعد سات سال ہے دور دراز تک کہ پھیلا مصر کے اندر باہر بھی مشہور ہو گیا کہ مصر کا جو وزیر اعظم ہے اب تو بادشاہی وہی بن گئے وہ بڑا مہربان ہے قیمت بھی تھوڑی لیتا ہے غلے کی اور غریبوں کو کیا دیتا ہے غلہ دیتا ہے صدقہ بھی کرتا ہے قیمت تھوڑی لیتا ہے غریبوں کو مفت بھی دیتا ہے مشہور ہو گیا डیبیو, डیبیو, تو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد محت حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہا بیٹے جاؤ مصر جاؤ وہاں کا بادشاہ مہربان ہے غلہ سستا دیتا ہے ہمارے ہاں بھی کہا تھا گوغلو اب یعقوب علیہ السلام کو پتہ نہیں وہ میرا بیٹا ہے تو دس نوجوان بھیج دیے کتنی جی وہ گیارہواں تو تھا نا حضرت بن یامین اور بارہویں کون تھے حضرت یوسف سو بن یامین کو اپنے پاس رکھ لیا اور دس نوجوانوں کو بھیجا کہ اونٹ لے جاؤ تو ایک ایک اونٹ کے برابر جتنا اونٹ بوجھ اٹھا سکے نا اتنا بوجھ برابر غلہ ہو دیتا ہے اب وہ جی آئے حضرت یوسف علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے اپنے شاہی محل کے اندر دیکھا کہ آ گئے ہیں یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچانا وہ نہیں پہچان سکے کیونکہ یوسف علیہ السلام تو کیا سات سال کے بچے تھے اور کنویں میں گئے اب تو یوسف علیہ السلطل چالیس سال سے بھی اوپر ہو گئے داڑھی آ گئی یوسف علیہ السلام کی بڑے ہو گئے درمیانہ ہے نا عمر ہوتی ہے چالیس سال کے باو کیسے پہچان سکتے تھے یوسف علیہ السلام نے ان کو بلایا سامنے آ گئے باقیوں کے متعلق تو تھے اپنا ان کے نوکر تقسیم کرتے تھے نا ان کو بلایا ان دس آدمی کو بھائی تم کہاں سے آئے ہو اجنبی لوگو کہنے لگے ہم کنان سے آئے ہیں معلوم ہوتا ہے تم جاسوس ہو کیا ہو پوری حقیقت بتاؤ تم ہو گئے کہ نہیں جی نہیں ہم جاسوس نہیں کنان سے آئے ہیں ہم تو ایک نبی کی اولاد ہیں کون نبی ہیں جن کی اولاد ہو یاقوب کی اولاد ہیں है, है. کیا ہی ایک عجیب انداز ہوگا یاقوب کی ہی اولاد ہیں اب بھی مانگنے آئے ہیں جی اناج دے ہیں اچھا کس کا بیٹا ہے وہ جی کا بیٹا ہے وہ کس کا بیٹا ہے ابراہیم جی کے بیٹا ہے خاندان ہیں. اچھا تو کیا تم دس ہو؟, دس بھائی ہو اور کوئی بھائی نہیں تمہارا ہاں جی ہمارا ایک بھائی تو ہے ابا جان نے اس کو رکھ لیا ہے اپنی محبت کے لیے اور, اور ہمارا ایک بھائی تھا اس کو بھیجیے کھا گئے تھے اچھا بیڑی کہا گیا تم شاہی مہمان ہو شاہی مہمان کھانے شانے خوب محلات مل گئے تو خوش ہو گئے جی بادشاہ ہمارے کر رہے ہیں کل کو پھر وہ دس اونٹ کا بار دے دیا غلّہ مکمل دے دیا اور فرمایا کہ جو تمہارا دوسرا بھائی ہے نا ستیلا جو ماں باپ کی طرف سے ہے ماں تو اور ہے نا اس کو ضرور لانا کہ دیکھو ایک اونٹ کا غلہ اور زیادہ ہو جائے گا اور مہمان نوازی میں کرتا ہوں تو ضرور لانا اس کو اگر اس کو نہ لائے تو پھر تم کو بھی غلہ نہیں ملے گا خالی تمہیں جانا پڑے گا وہ کہنے لگے اچھا بات اچھا سلامت ہم ہاں کوئی کریں گے کوئی ہیلا ملا کریں گے اس کو لانے کے لیے کہنا ضرور ملا کر گیا یہ دسواں حال ہے برادران نے یوسف کی پہلی ملاقات اور آ گئے برادران نے یوسف داخل پر داخل ہوئے اس کے اوپر پہچان لیا ان کو اور وہ اس کو اجنبی سمجھنے والے تھے